ایشیا ایک اوچک یعنی چھوٹا ایشیا جس میں یہ ترکی وغیرہ کے علاقے آتے ہیں یہ اس وقت انتہائی اضطرابی کیفیت سے دوچار تھا سلجوکیوں کی عمارتیں قائم تھیں ان کے آپس کے اختلافات تھے اور سلیبیوں کی حکومتیں بھی موجود تھیں وہ بھی آپس میں لڑتے بڑھتے تھے اللہ جل جلالہ نے جب عثمانیوں کو ان عمارتوں اور حکومتوں کو متحد کرنے کی عزت سے نوازا یعنی مسلمانوں کی عمارتوں کو انہوں نے متحد کیا ایک جھنڈے تلے اور پورا علاقہ جہاد فی سبیل اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی سعادت سے بہرمند ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دولت عثمانیہ کے لیے امن اور استحکام کو آسان بنا دیا اور پورے ملک میں اسلامی قانون کی بدولت اسلامی شریعت کی بدولت امن و آشتی کا دور دورہ ہو گیا دولت عثمانیہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے صلیبیوں کو اپنا اولین ہدف بنایا نتیجہ یہ ہوا کہ جو چھوٹی چھوٹی عمارتیں قائم تھیں حکومتیں قائم تھیں وہاں پر وہ خود بخود ختم ہوتی گئیں اور دولت عثمانیہ ایک بڑی حکومت کی شکل میں لوگوں کے سامنے آئی دولت عثمانیہ کو جب اللہ جل جلال کی طرف سے نیابت بخشی گئی اللہ تعالیٰ کی نیابت تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قوت عطا کی اور امن و استحکام کے اسباب اور وسائل اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے تاکہ وہ اپنی قدر و منزلت اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے میں کامیاب رہے اور یہ وہ دستور ہے جو گزشتہ امتوں میں بھی جاری رہا اور آج بھی جاری ہے اللہ جل جلالہ نے اہل ایمان اور شریعت پر عمل کرنے والے لوگوں کو یہ ضمانت فراہم کر دی ہے کہ ان کے لیے امن و امان قائم کرنا آسان رہے گا ان کے دلوں میں نہ کسی کا خوف ہوگا اور نہ ہی انہیں کسی اچانک مصیبت سے دوچار ہونا پڑے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کریم ہی کے ہاتھ میں ہے تمام امور کی چابیاں اور وہی فیصلوں کو تبدیل کرنے کے لائق ہے وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے جو لوگ توحید پر قائم رہتے ہیں اور ہر طرح کے شرک سے بچتے ہیں اللہ جل جلالہ انہیں مکمل امن عطا کرتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 82 میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے اللہ آ وَلَمْ يَلْبِسُوا بسو بِظُلْمٍ اہم لَهُمُ الْأَمْنُ المن وحم محتدون جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے نہیں ملایا ان کے لیے امن ہے امن یقیناً اخروی امن تو ہے ہی دنیا میں بھی ان کے لیے امن ہے اس آیت کو اپنے عموم پر اگر رکھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں وہ محتدون اور وہی ہدایت یافتہ ہیں سیاست کو سمجھنے والے بھی وہی ہیں اقتصادیات کو سمجھنے والے بھی وہی ہیں معاشیات کو معاشرت کو سمجھنے والے بھی وہی ہیں اس لیے کہ میرے بھائیو یہ اللہ کا وعدہ ہے اگر آپ اللہ تعالی پر حقیقی معنوں میں ایمان لاتے ہیں اور شرک کی ہر چھوٹی بڑی قسم سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے میں مصروف رہتے ہیں کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دو انعامات آپ کو دنیا میں عطا کرتا ہے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا اس میں کوئی شک نہیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے ایک انعام امن و امان کا استحکام ہے اور دوسرا انعام ہدایت ہے بڑی بڑی سیاسی قوتیں عسکری طاقتیں آپ کے سامنے مجبور اور لاچار ہوں گی جیسے کہ آج الحمد آپ عمارت اسلامیہ افغانستان اور امریکہ کی قیادت میں جمع شدہ کافر مشرک منافق اور مرتدین کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح عمارت اسلامیہ افغانستان کے سامنے مجبور اور لاچار ہیں ان کافروں کی سیاست ان کافروں کی اقتصادیات ان کافروں کی عسکریت سب الحمد شکست سے دوچار ہے اور یہ انتہائی پریشان اور عاجز ہیں ان بیچارے طالبان کے سامنے جن کے پاس بظاہر کوئی دنیاوی طاقت نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا انعام ان کے ساتھ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا کی ہے الحمد اللہ تعالیٰ انہیں اس ہدایت پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان کے ساتھ قدم ملا کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیو جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے نیابت اور غلب و اقتدار کا وعدہ فرماتا ہے تو انہیں امن و آشتی اطمینان قلبی اور تمام اندیشوں سے بے خطر ہونے کی نعمت سے محروم نہیں رکھتا بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ نعمت عطا کرتا ہے عثمانیوں نے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عبودیت کو یقینی بنا لیا اور شرک کی تمام صورتوں سے الگ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے معاشرتی اور ملکی سطح پر دلوں میں امن کی کیفیت پیدا فرما دی اور بین الاقوامی سطح پر اللہ تعالیٰ نے انہیں نصرت اور فتوحات عطا فرمائی عثمانی اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے قربان کرنے کے جذبے سے سرشار تھے اللہ تعالی نے اپنے دستور کے مطابق کہ ان تنسر اللہ جو اس کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اس قانون اور اصول کی بنیاد پر اللہ نے ان کی مدد فرمائی کیونکہ اللہ تعالیٰ شریعت پر استقامت اختیار کرنے والے ہر شخص کو یہ ضمانت فراہم کرتا ہے کہ وہ دشمنوں کے خلاف اس کی ہر حالت میں مدد فرمائے گا اور انہیں ان پر تسلط بخشے گا ارشاد باری تعالی ہے سورہ حج کی آیت نمبر بیس اور اکیس ہے اور اللہ تعالی ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا یقیناً اللہ تعالیٰ قوت والا اور سب پر غالب ہے اللہ دینا تا واطا زکاتا و امرو بالمعفی ونحا ونکر واقبۃ المور اور وہ کیسے لوگ ہیں جن کی اللہ تعالی مدد کرتا ہے وہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں اقتدار بخشیں زمین میں تو وہ صحیح صحیح ادا کرتے ہیں نماز کو اور دیتے ہیں زکات اور حکم کرتے ہیں لوگوں کو نیکی کا اور روکتے ہیں انہیں برائی سے اور اللہ تعالی کے لیے ہے سارے کاموں کا انجام بس میرے بھائیوں میری بہنوں ان آیات میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے نماز کے بارے میں میں مستقل اب بیان کرنا شروع کروں تو یہ ایک طویل درس ہو جائے گا زکوٰۃ کے بارے میں اگر تفصیلات بیان کرنا شروع کروں تو ہم اپنے اصلی موضوع سے نکل جائیں گے دراصل ہم اللہ تعالی کی طرف سے جو عائد کردہ شرائط ہیں نا ان پر پورا نہیں اترتے ورنہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں کوئی خلاف ورزی نہیں ہے عیوب اور نقائص ہمارے اندر ہیں رمضان المبارک کا مہینہ الحمد آ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی برکات سے محروم نہ فرمائے جب بھی نماز کے بارے میں کوئی آیت یا حدیث پڑھتا ہوں جس میں نماز اطمینان اعتدال اور آرام سے پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے تو میرے سامنے ایک ویڈیو کا منظر آ جاتا ہے جس میں تراویح کی نماز کی کسی نے عکس بندی کی ہے فلم بندی کی ہے تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیسی نماز ہے لیکن ہم اس کا یہاں مشاہدہ کرتے ہیں افغانستان میں بھی پاکستان میں بھی کہ بیس رکعت تراویح پندرہ منٹ میں ختم ہو جاتی ہے بیس رقع تراویح بارہ منٹ میں ختم ہو جاتی ہے اس طرح کی جو ایکسپریس نماز پڑھاتے ہیں ان مولویوں کی واللہ وعالم یہ مولوی بھی ہیں یا نہیں اماموں کی بڑی قدر افزائی ہوتی ہے کہ وہ اتنی جلدی نماز پڑھا دیتا ہے اصطف اللہ لا الہ اللہ واطبینا من سیات جب ہم اپنی نمازوں کو درست کریں گے اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لائیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمارت اور خلافت عطا نہ کرے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لیکن بات یہاں پر آ کر اٹک جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شرائط لاگو کیے ہیں ان انعامات کے لیے انہیں ہم کتنا پورا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال اقوال افعال احوال کو درست فرما کر ہمارے حال پر رحم فرما دے میرے بھائیوں میری بہنوں انسانی تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور ہدایت پر استقامت اختیار کرے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو مکمل طاقت سیادت اور تسلط سے نہ نواز دے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قانون کی پیروی اور اس کی رہنمائی میں چلنے سے ڈرتے ہیں ایسے لوگ اللہ کے دشمنوں کی عداوت ان کی ناراضگی سے ہمیشہ خوفزدہ رہتے ہیں اور انہیں ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں دشمن ان کے خلاف متحد نہ ہو جائے کہیں انہیں اقتصادی مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے وہ ہر وقت اسی طرح کے خطرات سے خوفزدہ رہتے ہیں مکے کے جو مشرقین تھے وہ اسی طرح کے خیالات کے شکار تھے جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا سورہ قصص کی ماں نمبر ستاون ہے یعنی اگر ہم آپ کے ساتھ مل کر ہدایت کی اتباع اور پیروی کریں گے تو ہمیں اچک لیا جائے گا ہمارے ملک سے ہمارے اوپر پابندیاں لگا دی جائیں گی بین الاقوامی برادری ہم سے ناراض ہو جائے گی وہ عربی زبان میں کہا کرتے تھے اور ہمارے لوگ جو ہیں اپنی اپنی زبانوں میں ان شیطانی خیالات کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ اگر ہم نے شریعت پر عمل درآمد شروع کر دیا بیواؤں کے حقوق یتیموں کے حقوق پڑوسیوں کے حقوق سب کو مکمل ادا کرنا شروع کر دیا عورتوں کے حقوق بچوں کے حقوق سب کو ادا کرنا شروع کیا جو مجرم ہیں ان کو سزائیں دینی شروع کی تو کفار ہم سے ناراض ہو جائیں گے کفار ہمارے ملکوں پر اقتصادی پابندیاں لگا دیں گے اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں مشرقین کی ان باتوں کو عربی زبان میں بیان کیا ہے اور ہمارے سروں پر مسلط یہ خبیص حکمران ان خیالات کا اظہار اپنی اپنی زبانوں میں کرتے ہیں لیکن میرے بھائیوں جب قریش کے بعض لوگ مسلمان ہوئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کر کے راہ ہدایت کو اختیار کیا تو صرف ربع صدی میں یعنی پچیس تیس سالوں میں یا اس سے بھی کم عرصے میں زمین کے مشرق و مغرب پر وہ چھا گئے آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کس طرح روم اور فارس کو اللہ کے فضل و کرم سے فتح کیا اس لیے کہ وہ شریعت پر عمل پیرا تھے دینی تعلیمات کو وہ اپنی جان پر مقدم رکھتے تھے اللہ تعالی نے عثمانیوں کی دشمن کے خلاف مدد فرمائی اور فتح سے ہمکنار کر کے ان پر احسان فرمایا انہوں نے جہاں مختلف علاقے فتح کر کے ان کو اللہ کے حکم کے سامنے سرنگو کیا وہاں دلوں کو بھی فتح کیا اور انہیں دین اسلام کی طرف مائل کر دیا آج آپ دنیا کے نقشے کو ذرا دیکھیں خصوصاً یورپ کے نقشے کو وہاں آپ کو ایسے مسلمان ممالک ملیں گے تعجب ہوتا ہے کہ کفر کے عین درمیان میں یہ مسلمان کیسے آ ہیں بڑی بڑی مسجدیں آپ کو نظر آئیں گی بوسنیا مخدونیا سربیا بلغاریا اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر آج آپ کو مسلمانوں کی بڑی بڑی بستیاں نظر آئیں گی بڑی بڑی مسجدیں نظر آئیں گی عثمانی دور خلافت کی دور حکومت کی باقیات آپ کو نظر آئیں گی یہ عثمانیوں کی خدمت ہے عثمانیوں نے شریعت پر عمل کیا اللہ نے انہیں عزت دی عثمانیوں نے جب شریعت الہی کی پیروی کی اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کو دل سے تسلیم کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح و نصرت سے نوازا اور ان پر رحمتوں کا نزول ہوا